خُتل الخراصون بے دلیل و بے صنعت بات کرنے والے ہلاک کر دیے گئے کفار مکہ نے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح اور سریح نبوت کا انکار دلائل و براہین کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض ذن و تخمینہ کی بنیاد پر کیا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹوں پر لانت بھیج دی مفسرین لکھتے ہیں کہ قتل کی اضافت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مقصود لعنت ہوتی ہے یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے ان کی جہالت و نادانی کا حال یہ ہے کہ جو قرآن ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہے اس سے یکسر غافل اپنی جسمانی لذتوں اور شہوتوں کی تکمیل میں منہمک ہیں اور اگر کبھی قیامت کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت تیرہ میں ان کے اس استحظ آمیز سوال کا جواب یہ دیا کہ قیامت اس دن آئے گی جب کفار مکہ جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے